آج کی دنیا اس نتیجے کے اوپر مسلمانوں کے بارے میں پہنچی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اصل سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں کے اندر جو ایک خاص قسم کی جس کو وہ لوگ بنیاد پرستی کہتے ہیں فنڈامنٹلزم کہتے ہیں اس से سے اس بنیاد پرستی سے یا اپنی اصل سے اس وابستگی کو ہٹانے پر مغربی دنیا کے اندر اس موضوع کے اوپر بڑا بڑی گفتگو ہوئی ہے مسلمانوں کے اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجوہات کے اوپر مستشقین نے بہت لکھا ہے مغربی رائٹرز نے بہت زیادہ لکھا ہے اگر آپ ان ساری کتابوں کے اندر دیکھیں ان سارے افکار کو پڑھیں تو ایک چیز نظر آئے گی آپ کے اور اس کے بعد آپ کو آج کے حالات سمجھ میں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ باوجود اپنی تمام زبوں حالی کی معیشت بھی ان کی برباد تعلیمی نظام ان کے پاس کوئی ایسا موجود نہیں ہے اس دور کے اندر اور ان کے پاس کوئی اپنا عدالتی نظام موجود نہیں ہے ان کے پاس کوئی اپنا عسکری نظام موجود نہیں ہے یہ یہ پوری یعنی دنیا کے یہ مسلمانوں کی اقوام بدقسمتی سے اگرچہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہو تب بھی وہ مغربی دنیا کے سامنے کا سال لیس ہیں تب بھی وہ ان سے ان کو ہر چیز چاہیے ان کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے ان کو تعلیم بھی چاہیے ان کو چیزیں بھی چاہیے ان کو ہر قسم کی ان کی مصنوعات بھی چاہیے اس احتیاج کے اس رشتے کے باوجود کہ مسلم دنیا اس قدر محتاج ہے اس کے باوجود اسلامی دنیا جو اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہے اس پر مغربی مفکرین کی اور اس پہ لکھنے والوں کی آراء کا خلاصہ جو اس کی بنیادی وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق وابستی یہ وہ اساس ہے جس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں ورنہ نہ ان کے اندر دینی تعلیم ہے نہ ہی اپنے قرآن کو سمجھتے ہیں کتنے فیصد لوگ اس وقت اس ہماری مسجد کے اندر جو ایک تعلیم یافتہ لوگوں کا مجمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں اس وقت اگر کوئی سروے کرے کہ جو آپ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اس میں علی سے دیکھے تک پورے قرآن کو سمجھنے والے کتنے لوگ بیٹھے اور یہ اسلام آباد کی ایک پوش لوکیلٹی ہے یہ ایک بڑا ایسی اگر آپ اس کو اب آپ چلے جائیں اپنے دیہاتوں میں اور چلے جائیں اپنے دور دراز کے علاقوں میں تناسب اور کم ہوتا چلا جائے گا اور کم ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے, ہوتے یہ تناسب بالکل ختم ہو جائے گا اب بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت جمعہ پڑھایا جا رہا ہوگا اس پوری مسجد کے اندر قرآن کو سمجھنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا سوائے اس عالم کے جو مسجد کے اندر بیٹھا ہو تو یہ دنیا جانتی ہے ہمارے اپنی کتاب کے ساتھ تعلق کیا انہیں پتا ہے کہ قرآن ہم کتنا سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم احادیث نبویہ کتنی سمجھتے ہیں ہمارا اپنے دین کے اوپر پھر جتنا ہم دین کو جانتے ہیں اس پر عمل کتنا ہے اس ساری کمزوریوں کے باوجود اگر کوئی رشتہ ایمانی ہمارے اندر کوئی ایمان کی رمق موجود ہے تو اس کی وجہ اور اس کی احساس اور اس کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عقیدت ہے یہ وہ محبت ہے جو تمام تر گناہوں کے باوجود تمام تر نالکیوں کے باوجود جو ہمیں نسل در نسل یہ وراثت کے اندر ملی ہے یہ ایک ایسا کرنٹ ہے جو چودہ سو سالوں سے ہمارے سینوں کے اندر سینہ بسینا یہ پاس ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے اور جب تک یہ موجود ہے اور جب تک یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے اس وقت تک گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو اس کی تمام نالائکیوں کے باوجود آپ اس کا رشتہ اسلام سے نہیں کاٹ سکتے اسلام سے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی کوئی شخصیت بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی اس کے سامنے کون سا ادنا درجے کا بھی مسلمان ہوگا چاہے وہ کتنا شرابی کبابی کیوں نہ ہو اگر آپ اس سے یہ کہیں یہ کلمہ ہے. کفر اگر آپ اس سے کہیں کہ اس دنیا کے اندر الایاز بلّہ نوزہ نقل کفر کفر نباشد کہ اس دنیا کے اندر محمد عربی سے بڑی بھی کوئی شخصیت آئی ہے تو وہ آپ کا منہ توڑ دے گا یہ ایک عام بالکل ہی ان پڑھ مسلمان کے جذبات ہے تو یہ وہ اساس اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے ساتھ مسلمان وابستہ ہے اس اساس سے مسلمانوں کو ہلانے کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کریں نعوذ باللہ کہ جو معاملہ ایک عام آن انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے اوپر مسلمانوں کے اندر جو حساسیت ہے جو سینسٹیوٹی ہے وہ کیسے ختم ہوگی کہ مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے کہ الحاظ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا جو کچھ بھی کہتی پھرے مسلمان اس سے بالکل جز بز نہ ہو چین بجیں نہ ہو یہ اس وقت عالمی دنیا کا ایک ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جس کو وہ سوچ رہے ہیں